نما ولیوں کو او ایمان کے دعوے دارو تمہارا کار ساز اللہ ہے وہ اور تمہارا مخدوم رسول ہے وہ رسول ہوں اے متا تم رسول ہو تمہارا مخدوم اور متا رسول ہے وزین اور وہ لوگ ہیں تمہارے دوست جو ایماندار ہیں جو قائم کرتے نمازوں کو دیتے زکاتوں کو وہم ہمیشہ چک چک کر رہتے ہیں جو شخص دوستی لگائے گا اللہ سے رسول سے ایمانداروں سے یقیناً ایسے بندے اللہ کا ٹولہ ہے اور ان حزب اللہ غالب اللہ کا ٹولہ ہمیشہ غالب رہے گا اے ایماندار لاخل تخین جو لوگ توحید پر اور استحصال ان سے دوستی مت لگاؤ اگر ان سے دوستی لگاؤ گے تو تمہارا اپنا ایمان ہی سے اور برباد ہو جائے گا اے ایمان والوں نہ بنا لو ان لوگوں کو جنہوں نے گھر لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل یعنی وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب کو تم سے پہلے یہود و ول کشارا اولیا اور وہ مشرقین مکہ اتن کتاب اور ولکشہارا مشرقین مکہ اور ان کو دوست نہ بنا وقت اللہ ان کو تم مین ڈرو اللہ سے اگر ہوتم خدا کو مارتے ویزا نا دئی تم اب وہ اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ مذاق کس طرح کرتے ہیں جس وقت بلایا کرتے ہو تم اذان کے ذریعے نماز کی طرف تو پہلی شرارت یہودیوں کی یہ ہے کہ ابت حضو حضو وہ بنا لیتے ہیں اس تمہاری نماز کو نماز کے لیے اذان کو ون واللہ ساتھ ساتھ کتے کی طرح اروڑیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھو جی مسلمان یوں کہہ رہے ہیں یوں کہتے ہیں ظالم قوم اللہ یا خلون اصل بات یہ ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں وہ ایسی قوم ایسی ہے جو میرے گھر گتھے ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے سوج بوجھ نہیں تو فرما دے اے اہل کتاب دوسری شرارت اہل کتاب کی کہ کی وہ کیا جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آ جاتا تو اس کے متعلق قسم, قسم کی کستے تھے اس کا اس شرارت کا حد کیا جا رہا ہے اے اہل کتابیو نہیں ہر تن کے منا مہی بدلا لے رہے انتقام لے رہے تم ہم سے مگر صرف اسی بات کا کہ ہم اللہ کو مان چکے ہیں اس کو بھی مان چکے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا اس کو بھی مان چکے ہیں جو پہلے سے اتارا گیا انا نیز و انا نیز اکثر تم اور اس لیے بھی تم ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ تم وہ سارے بد کردار اور بدماش ہم بد کرداری کے نزدیک نہیں جاتے وہ ان اکثر تم یہ ان منا بلا پر ماتوف ہے ان آ منا ماتوف ہے اور مانا یہی ہوگا کہ اس لیے بھی تم انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں اور اس لیے بھی انتقام لینا چاہتے ہو کہ تم بد کردار ہیں ان اکثر تم ہر کولبی کلبی شر میں من منظالے کا وہ کہتے تھے کہ یہ جو محمدی ہے نا محمدی ان کا دین جو ہے میرا شر شر ہے خیر کہیں نہیں دیکھی جہاں جاتے ہیں لڑائی لڑائی ہے ہر دن نئے مسئلے نکال نکال کے لے آتے ہیں میری شرارت شرارت ہے ان کے مذہب میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اندر شرارت نہیں ہے ہم تو اللہ کی کتاب کے مطابق امال کر رہے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں کتاب اللہ جن مسائل کا ساتھ نہ دے ہم ان کو چھیڑتے نہیں اور جو کتاب اللہ میں آ جائیں ہم ان کو چھوڑتے نہیں اس لیے اور تمہیں ہم بتاتے ہیں شرارت تو ہمارے اندر نہیں کل ہر اندیو کم بھی شر تمہارے گمان میں جو شر ہے آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ شر کون سا ہے کیا خبر دیں تم کو ہم اس سے بھی آج بدلے کے سزا کے اللہ نزدیک کے وہ یہ ہے وہ مذہب ہے جس پر جس کے مذہب والوں پر لانت کر دیے اللہ نے غضب کیا ہے ان پر اور بنا دیا ان میں سے بندر بھی خنازیر بھی اور پوجا کرنے والے شیطان کے بھی یہ ہے اصل میں شر زیادہ زیادہ بدماش ہے آج روئے مکان ہال کے وہ اصل صبیل اور ہدایت کے راستے سے بھی سب سے زیادہ پھٹکنے والے یہی لوگ اللہ کریم کا یہ اس سے ڈبل ہے زیادہ مینو ملکر بن گئے اس سے بھی زیادہ ڈبل ہے سب سے زیادہ ڈبل جرم ان کا یہ ہے ابدتا وہ تو غیر اللہ عبادت کرتے ہیں بلاک شر مکان وہ بہت برے ٹھکانے پہ ہیں اور بہت بڑی گمراہی والے رستے میں جا رہے ہیں ویزا جاؤ کو کالو آ منا جب آ جاتے ہیں تیرے پاس تو کہتے ہیں آ منا وقت دخل بالکل حالانکہ جب آتے ہیں تو بھی کافر ہوتے ہیں اب جاتے ہیں تو بھی کافر ہوتے ہیں ہر کرو بود نبود جس بندے کے دل میں سچائی نہ ہو سچائی دل کے اندر نہ ہو اس کو کہتے ہیں بولنا روم کہتے ہیں ہر روے بابا نبود دیدنے روے نبی ہرا رو کوئی نبودی ہی نہیں اگر دل شفائی نہیں تھا وہ دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو بھی دیکھ کے جاتے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہوتا آتے ہیں تو بھی کافر جاتے ہیں بھی تب ہی کافر دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ان میں سے جو سارے ان فلنس میں پھرتی کر کے داخل ہوتے ہیں شرک فیلی میں شرک اعتقادی میں اکل مسوتا اور حرام کھانے میں لبے سماکارو کارو یا وہت گندا عمل کرتے ہیں کیوں نہیں روکتے ان کو یہ ربانی لوگ اور بڑے بڑے عالم لوگ ان کو غیر اللہ کی نظر نیاز سے اور عقل مسوتا اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے لبے سما کارو یشعور مولوی لانت و جو ہے کام کرتے ہیں وکالت یہود اللہ مغلولہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہے خرچ کرنے سے بند ہے ہم بھوکو مر رہے ہیں ہمیں دیتا کچھ نہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے کی وجہ سے اور بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور والا جزید اللہ کثیر امن ضرور بڑھا دے گا اللہ بہت سارے ان کے میں ربے کا اللہ کریم اس قرآن نازل شدہ کی وجہ سے بہت سارے کو اور کفر میں تبدیل کر دے گا ڈال دیا ہم نے ان کے آپس کے درمیان بھی عدالت بھی قیامت کل حرب جتنی مرتبہ بھی وہ آگ جلاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنگ ہو جائے اللہ بجھا دیتا ہے کوشش کرتے ہیں زمین فساد بچانے کی اللہ اللہ یو ہب اللہ ہی نہیں پسند کرتا فسادیوں کو انا کتاب آ منو اگر اہل کتاب والے ایمان لے آتے و تک اور تقوی اختیار کرتے البتہ ہٹا دیتے ہم ان سے گناہ ان کے والا غم جناتی داخل کرتے ان کو جنات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو انجیل کو دیکھا بھلا وہ ان کتاب منو بنو ارے کتاب الحمان کوئی نہیں بولو کتاب ہے سارے قرآن میں اتر کتاب والوں کو کہیں نہیں اللہ فرمایا کہ یہ ایماندار نہیں ہیں ایماندار نہیں ہے صرف ایک ٹولی کو ذکر کیا ہے جو ٹولی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں مرتب ہو گئی تھی بولو ان کتاب آلَ معلوم کتاب وَا والے ایماندار نہیں ایمان ہے اور أَنَّ تَورَاتَ <وَالْإنجیل> تورات انجیل کو انہوں نے چھوڑ دیا اگر وہ یوں نہ کرتے ہیں تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی ان کا تیار جلے زمین آسمان کے خزانے ہم ان پہ کال دیتے مینو ہم امتحا ان میں سے ایک ٹولہ مکت میاں نہ رو ہے سارے برابر نہیں رہا اور پیچھے لئے سو سوام میں نہ ہل کتاب جو ان سے نکلے گے اہل کتاب میں سے اوت کتاب والے یا آتے کتاب والے ہم صاحب یا ملون اور بہت سارے ان سے جو بہت گندے عمل کرتے ہیں اے میرے رسول پہنچا ہی رکھ بلے پہنچاتے رہو ماں ان دلائی مِن کا مربک پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اگر کہیں کسی وقت آپ نے نہ پہنچایا پہنچاتے رہو بلک المرو لمرار استمرار واسطے امر ہے اور اگر علم تبل کبھی آپ نے نہ پہنچایا رسالتا پھر تو تم نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا اور اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ تو مخالفت کریں گے یہودی بھی مخالف نسانی بھی مخالف ہر قسم کے ہتھ کریں گے روحانی عزائیں دیں گے جسمانی عزائیں دیں گے جتنی مخالفت کریں گے اللہ بلکل بال بال بچا کے رکھے گا تم کو میناس لوگوں کے اتکڑوں سے چاہے جادو کرے چاہے قتل کے مسوئی بنائے چاہے چکی کپوڑا آپ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرے چاہے آپ کو قتل کرنے کی تجویز کریں چاہے آپ کو دیس کی کرے یا اسے موقع میں لوگوں کے ہاتھ کنڈوں سے دیکھا میں نے کی قید لگائی ہے مطلب کیا ہے اگر آسمانی بیماری کوئی تکلیف کیا جائے تو وہ ہماری طرف سے ہوگی لوگ جو تکلیف دینا چاہے اس تکلیف کا نمونہ ذرا برابر آپ کے وجود پہ نہیں آئے گا سب سے زیادہ تو ان کا تھی تھا جادو کرنا یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی اسلام کو بلاتے ہیں اور جو اہل کتاب گھوس آئے تھے نا ان میں وہ یہ تجویز کرتے تھے نبی علیہ السلام آئے دیوار کے سائے پہ نیچے بیٹھیں گے اوپر دو آدمیوں کو چکی کا کپوڑ دیں گے وہ نبی اسلام بیٹھے گا تو ان کے سر پہ مار دیں گے وہ یہ ختم ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ جناب وہ تو اہل کتاب تھے بے ایمان ہیں ہم ان کو قتل کرتے ہیں یا نبی علیہ السلام بیٹھے انہوں نے پور اٹھایا اللہ نے فرمایا اٹھ کے جاؤ وہ پور لے کر کھڑے میرے نبی علیہ السلام کو نظر بد لگانے کے لیے بیس آدمی آئے اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے لے کو نہ کب اب سار لمبا انہوں نے کہا پتھر پار دیتی ہے پتھر پار نظر ان کی لہذا محمد کو گرا دو جس وقت وہ قرآن پڑھنے لگے وہ بیٹھے نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے گھور گور کے کتے کی طرح دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو انہیں دیکھا ہے کئی آدمی گور کے دیکھ رہے تھے وہ تمہیں نظر لگا کے ٹھانے کے لیے آئے تھے میں نے ان کی نظر ختم کر دی ہے محمد تیرے بال کو بھی, بھی کر ہی ہونے دیا میں نے کوئی ہاتھ کنڈے کرے چاہے جادو کے ذریعے چاہے ذریعے سوٹے کے ذریعے یہ بات ہے نا اور جادو کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہفظ ہیں اس کے وہ جو جادو کرنے والا تھا کیا نام اس کا اور پوبید زبید میں زیادہ پڑے ہو یار تو لبید ابن آسم یہودی اور ان کی بچیاں جنہوں نے جادو کر اس لبید نے کہا تھا ایسا جادو کرو ہتا یعنی کا اوہ محمد کو نپیڑ کے رکھ دو نیشور کے رکھ دو تاکہ یہ تبلیغ کرنے کے قابل نہ رہے جتنے کچھ ہتھ کنڈے تھے وہ اللہ کی توحید کے خلاف تھے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یا سمک و میں جادو نہیں آتا وہ کم سمجھ ہے یا ان کو اسپرس خیال نہیں آیا ورنہ من اناس کی قید بتاتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو ہتھ کنڈا بھی ہوگا میں تم کو محفوظ رکھوں گا اللہ یا سوکنا ان اللہ لا یا دل کا ملکا پھیری اللہ نئی کامیاب ہونے دیتا لا یادی نہیں کامیاب ہونے دیتا کاؤں کو اے اہل او بلکت تم پروزہ کی طرف سے انہ ضرور بڑھا دے گا بہت ساروں کو وہ ماحول علاقہ میں رب کا وہ قرآن تیان اور کفر کے لحاظ سے فراہ کو ملکا فرین پس نا غم کرو اوپر قوم کافروں کے ان کا منو اللہ دین وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ جو ہاتھی ہیں یہودی ہیں سابی ہیں نصرانی ہیں یہ صرف نام لینے سے کام نہیں بنتا نام اور لقب رکھوانے سے کام نہیں بنتا کوئی یہودی رکھوائے کوئی ایماندار رکھا ہے کوئی موم رکھا ہے کوئی, ہے, کوئی اس سے کام نہیں بنتا کام بنتا ہے من آمن باللہ الاخر. ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ عمل صالح امل سالے کرے لقد اخذنا میسا کا بنی اسرائیل خدا کی قسم ہے ہم نے پکڑا میسا کا بنی اسرائیل سے بادا اور ہم نے بھیجا ان کی طرف کئی رسولوں کو جا جاؤ رسول جتنی مرتبہ بھی آیا ان کے پاس رسول وہ چیز لے کے آیا جس کو وہ نہیں چاہتے تھے ایک فریق کو جٹلایا انہوں نے ایک فریق کو قتل کر دیا تاب اللہ علیہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کس طرح کیا کہ قتل کرتے ہوئے یا صاحب امبیا کو جٹلاتے ہوئے وہ یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھ کو چھو بھی یا نہیں ہسیبو اللہ تکونا نا کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی ہم سے سمو اندھے ہو گئے پہرے بھی ہو گئے اس کے بعد اللہ, توجہ کر لی اللہ نے ایک موقع اور دیا اندھے ہو گئے پھر پہرے ہو گئے کثیرم منہم و اللہ بسیر ملون اللہ تعالی کتنا دیکھنے والا ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ بار بار آدمی کو گراہ کرنے کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے کہ سنبھل جائے اس لیے جن کے دلوں پہ مہرج باریت کی مار دی جائے اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے وہ بندے کا اپنا قصور ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے لَقَدْ قَفْرَ قَالُوا اِنَّ اللَّهِ پھر, پھر اس کا خدا کی قسم ہے بالکل مرتد ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ ابن مریم وقال وکال یا, یا اسرائیل ابد اللہ حالانکہ عیسیٰ بیٹا مریم کا اس نے کہا تھا بنے اسرائیلی و وربک او عبد اللہ و وربک عبادت کرو اللہ کی میرا انتظام کرنے والا بھی وہ ہے تمہارا بھی وہی ہے اور یہ بات پکی ہے کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرے گا اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرے گا فقط اللہ رم اللہ اللہ نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا وما واہنار وما من انصار پھر سن لو بالکل کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے نسرانیوں نے اللہ تین میں سے ایک تیسرا ہے حالانکہ اللہ کے بغیر کوئی دوسرا علا نہیں اگر وہ اس سے نہ رکے جو کچھ ہیں تو پھر ان کو پہنچے گا کافروں کو عذاب علیہ افلا یہ تو اللہ کیا توبہ نہیں کرتے اللہ کے پاس وہ استغفرون تک پھر کرتے واللہ غفور رہی اور اللہ کے بندو مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مل مزی مریم رسول نہیں ہے عیسیٰ بیٹا مریم کے مگر رسول ہی تو ہے نا کو خدا تو نہیں تم سارے سسلا سا کہتے ہو اس لیے وہ تو اللہ کا رسول ہے کد خلط من قبل ہر رسول تاقیق ہو چکے ہیں خلا کے مانے گزر چکنا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جانا جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو چکنا. ایک کم فرانے آگے ہو چکے ہیں. یعنی گزر چکا ہے قد خلط من نکبر تاکیق ہو چکے ہیں ان سے پہلے رسول کا ماؤس کی صدیقہ سے وہ کھانا کھاتے تھے دیکھ رہے تو کس طرح بیان کرتے ان کے لیے آیاد پھر الٹے چلے جا رہے ہیں اچھا ما محمد ان اللہ رسول مل مسیح ابن المریما اللہ رسول ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول مل مسیح ابن المریما اللہ رسول قد خلط من قبل ہے رسول دونوں ایک آیت ہے نا جب آیت پہلے نازل ہوئی ہے ماں محمد اللہ رسول نبی پاک زندہ تھے یا نہیں زندہ نبی کو اللہ نے فرمایا قد خالت من قبل عیسا علیہ السلام کو متعلق فرمایا مل مسیح مریم اللہ رسول قد خال من یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے رسول ہو گزرے ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرماتے ہیں آپ سے پہلے رسول تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوا کہ نہ ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کہے وہ کون ہے ना اور نہ لفظ کو بولو نہیں کتنے وہی جملہ جو اللہ کے رسول کریم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول وہی جملہ فرماتے ہیں عیسیٰ السلام کے متعلق مل مسیح المریم اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے معلوم ہوتا ہے جب نبی السلام کے آیت نازل ہوئی نبی پاک زندہ تھے اور جب نبی پاک کے دوسریت نادر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ تھے <تصفح> آج روٹیاں کل اتاب دون, دون تو فرما دے عبادت کرتے ہو تم اللہ کے بغیر جو مالک نہیں تمہارے لیے یہ نفے کے نہ نقصان کے حالا کے اللہ سمی بھی ہے جاننے والا بھی ہے اے اہل کتاب اور نہ لڑ مچاؤ وچ دین اپنے دے غیر الحق نہ حق والے اللہ کی کتاب کے خلاف خواہشات کے پیچھے ایسی قوم کے نہ لگو جو پہلے سے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور اگا گمراہ زیادہ کر چکے ہیں وہ غلو اور اور گبراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے لو ان لانت کیا گیا کافروں کو بنی اسرائیل میں سے وہ لانتی جو بنا دیے گئے اللہ علیہ السان داوودا داوود علیہ السلام کی زبان پر باندر شندر بن گئے وعی سبر مریمہ اور عیسی علیہ السلام کی زبان پر خنزیر وغیرہ بن گئے ذالک بما اسب وکانو یا تدون یہ اس لیے وہ نافرمانی کرتے تھے اور ہاتھ سے گزر جاتے تھے کانو لایت نہ ہونا انم کرن فالو ہو تھے وہ لایت نہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے یت نہ کا معنی یہ نہیں کہ نہیں رکتے تھے نہیں رکتے تھے نا نہیں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے گندے کام سے فعلو ہو جو کجو کرتے تھے لبی سماکارو یا ملو ترا کسیرم منہم ترا کسیرم دیکھتا ہے تو بہت ساروں کو ان میں سے جو کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں لبی سما قدمت لہم انفسہم بہت گندہ ہے وہ عمل جو آگے بھیجیا ہے انہوں نے کون کی نفسوں نے وہ کیا انسخت اللہ علیہم اللہ کو ناراض کیا ہے انہوں نے اپنے اوپر ولعذاب عذاب کے اندر ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے ولو كانوا یؤمنون بالله اگر وہ ایمان اللہ کے ساتھ رکھتے وما انزل الیہ اور جس کی طرف نازل کیا گیا تھا متخذو اولیاء ان کو اس کے ساتھ دوستی نہ ہوتی پھر معلوم ہوتا ہے کافر یا بنتی کے ساتھ دوستی رکھنے والے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا ولاکن نہ کثیر ام لیکن بہت سارے لوگ فاسق قاضر ہیں ہاں میرے پیغم ضرور پائے گا تو سخت ترین اداوت والا داروں کے ساتھ یہودیوں کو سخت ترین اس کے بعد نمبر دو پہ اشرق مشرقین کو والا تاجدن اخرا اور ضرور پائے گا تو اعلی ترین محبت والا ان مومنوں کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نسارا نصرانیوں میں سے وہ ایک جماعت ہے اللہ پیچھے گزرا ہے کہ نسرانیوں پر بھی الکا بین کئی عذاب نازل ہوئے اور یہاں کہتے ہو نسرانی جو ہے اسلام کے زیادہ قریب ہے کیوں ان میں سے کئی کسیس ہیں روبان ہیں زاہد ہیں فرریس ہیں مفتی ہیں علماء ہیں جو وہ مذہبی آدمی ہے رول ٹھیک ہے رسم و رواج تو ان کے اندر ہیں مگر اصل مذہبی آدمی ہیں نسرے سے اس کی علامت یہ ہے کہ اضاسا میں <الرَّسُول> جب سنتے ہیں نا قرآن پاک کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے ترا نہ دیکھتے ہو تم آدھی تفیظ رہی ہوتی ہیں مارفت سے ہوتی ہے ساتھ ساتھ تصدیق کرتے ہیں کہ جو تو انجیل میں وہی قرآن میں بھی موجود ہے یقول کہتے ہیں اے رب ہمارے آمنا فخ ابنا ہم ایمان لے آئے فخ ابنا ہمارا نام لکھ دے ایمان کی گواہی دینے والوں پر مالنا لا رو میرو بلا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے آئے وہاں جانا من الحق جو کچھ آئے ہمارے پاس حق کتاب وہ نتم یدھ ہم تما رکھتے ہیں کہ داخل کر لے ہمیں رب اپنا نیک بخت لوگوں کے اندر فاسا بس بدلہ دیا ان کو اللہ نے بس ہو کہ انہوں کو کہا یہ کا بدلہ دیا جن کے نیچے نہرے ہمیشہ رہیں گے مخلص لوگوں کی یہی جزا ہوتی ہے اس کے خلاف جو نسرانی میں سے کافر ہو بکزب ہو جو جٹ لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں الجی وہ ہے جنوی یا منو لا تو ہر مو تو یہ بات محلت. پھر آ گیا او ہلت لکم بہ مت نام سے پہلے حصے سے تعلق جو لکھ چکے ہو یا یو اللہ دین آ ایماندارو نہ حرام کرو بات بے داغ وہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ ہے تمہارے لیے بے عائب چیزوں کو حرام نہ کرو کسی کی نظر مانے تب حرام ہو گئی کسی کے دکھاوے کے لیے اس کی خدمت کے لیے ذبح کر دیا وہ حرام ہو گئی شیر اصغر ہو گیا شر اکبر ہو گیا اللہ نے بے داغ چیز اتاری ہے تیے میں ماں مونے آ تاری محف شریعت, شریعت میں جس کا حرام ہونا مقرر نہ ہو بے چیز کو کیا کہتے ہیں طیب اب وہ طیب چیزیں اللہ نے جو حلال کی تھی تمہارے لیے ولا اس میں زیادتی نہ کرو اس میں زیادتی نہ کرو ان اللہ یہ بڑتی ہاں کھاؤ بھی اگر تو کھاؤ حلال اور طیب حلال اور طیب ہاں تو اجرت حرام ہو گئے طیب تو نہیں نا حلال نہ ہوگی نا طیب وہ ہے جو چیز اللہ تعالی بے ایب لگ کر اس کو عیب لگا دیا جائے تو وہ تو یہ نہ رہے گی وہ خبیص ہو جائے گی وقت اللہ حل دی ان تم ڈرو اللہ سے جس کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تعالی بہو دا قسم کی قسموں میں لیکن پکڑے گا تم کو میں <laughs> اور قسمت دوارا تمہاری قسموں کا مجموعی یا کسم کھا اگر تم اللہ سچے ہو تو بغیر قسموں کے بھی تمہاری بات مان لی جائے گی تو اگر کوڑے ہو تو ہزار قسمیں کھاؤ تب بھی کہیں گے لوگ یہ زیادہ ہے زیادہ کھاتا ہے اس لیے قسموں کی فرض کرو اور بیان کا کر تمہارے آیات تاکہ تم شکر کرو دیکھو یا یادینہ منو ان خمر و میسر ایمانداروں انم الخمر المیسر شراب اور جوا ول اور آستھانے ول اور تینوں کے پاس قسمت کے یہ سارے کا سارا شیطانی عمل ہے اور پلیت ہے بس بجو اس کہ تم کامیاب ہوا جیتان ہو یوں کیا بہن کم عداوت والی بات ہے شیطان کا ارادہ ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بوگز خامر اور میسر کے معاملے میں لڑائی ہو گئے ہو جائے وہ اللہ, اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں معروم کر دے وہ سلاد اور نماز سے بھی معروم ہو جاؤ فہل آن تو اور رک جاؤ رکتے ہو کہ نہیں فہل آن تو منتحل اللہ واطی اور رسول اللہ کا کہنا مانو اللہ کے رسول کا اب بچ جاؤ اب دو مانے اس کے اللہ کا کہنا مانو اللہ کے رسول کا اللہ اور اللہ کے پاک رسول کے کہنے کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو مانواز کسی کی بات نہ مانو ایک مانا ایک مانا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالفت نہ کرو واہ ضرور تم خالم النارا رسول البلاؤ اگر تم پھر پھر گئے تو یقین رکھو کہ ہمارے رسول پہ تے پہنچا دینا ہے لئی سال آ بنو نہیں ہے اوپر ایمانداروں کے ایمان عمل کیے اچھے اور ایماندار بھی ہوئے تو اگر کچھ پہلے کھا بیٹھے ہیں اللہ فیمتا ہے یہ ان چیزیں خامر میں سے رضرام صاحب کی چیزیں کھا بیٹھے ہیں سمت تک اس کے بعد تقوی اختیار کر لیا ہے پھر ایماندار ایمان اپنے کو تازہ کر لیا ہے اور عامل صالحات کر لے ہیں کامل تقوی اختیار کر لیا ہے پھر سمت تک آسن و احسان کے درجے میں آ ہیں پہلا ایمان تکوا پھر تکو کا مل پھر احسان یہ تین درجے جو آ گئے ہیں تو پہلے کیے ہوئے گنا ہو کا ہم کوئی صاف نہیں کریں گے وہ معاف کر دیں گے یادینہ کم اللہ اے ایمان داروں ضرور جانچے گا تم کو اللہ شکار کے معاملے میں جو حاصل کریں گے ان کو ہاتھ تمہارے اور تیر تمہارے تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون اللہ سے نہ ڈرتا ہے اور کون بندہ اعتداد یا تجاوز کرتا ہے اس سے فلاح و ضابع اچھا اگر کسی محرم سے جانور مر گیا ہے یہ کی حالت میں تھا اس کو چسکا تھا پہلے شکار کرنے کا وہ رام شرام جاتا تا شکار دیکھا کر مارا تیل مار دیا تو اب وہ چیز جو ماری ہے اس نے وہ دیکھو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے یا اس کی مثل ادا کی جاتی ہے اس کے دو حکم ہیں لا تک تلسوان تم حرم شکار کو قتل نہ کرو اگر تم وان تم اور یقیناً تم احرام کی حالت میں ہو جو شخص قتل کرے تم کو تمہیں سے نام تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اگر ہوگا وہ قیم والی قیمت والی ذات سے جانور دو فیصلہ کریں گے عادل آدمی تم میں سے وہ جو فیصلہ کریں تو پھر وہ قربانی کے طور پر کعبہ میں پہنچنی چاہیے او کفارہ تو تواع مساکین یا کفارہ کارم مسکین کا او عدل ظالم کا صیاماً یا اس کے برابر روزے لیزو کا وقا وبال امرہ تاکہ اس نحوس اپنے کام کرنے کی اس کو چکھائی جائے اف اللہ امہ صل بچ جو کوئی گزر چکا ہے میں نے maaf کر دیا یا اہلیت کی حالت میں تم جو کرتے تھے اس کا گناہ کوئی نہیں ہے ومن اللہ من ہو اور جو دوبارہ لوٹ کے کرے گا تو اللہ بھی اس انتقام لے گا یوں نہ کرنا واللہ اللہ حضید کام انت اللہ زبردست ہے اور زنتقام ہے طاقت بھی رکھتا ہے انتقام لینے کی کوئی لکم سید باہر حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور تام ہو متا اللہ اور وہ مچھلی جس کو دریا باہر پھینک دے متا اللہ وہ نفع تمہارے لیے ورث سیارہ مسافروں کے لیے حرام کر دیا گیا تم پر شکار جنگلی جب تک حرام اعرام کی حالت نہیں ہو خبردار فتق اللہ اللہی لیتو شرون دروس سے جس کی طرح لٹائے جاؤں گے کٹھے کی جاؤں گے منا دیا اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ الحرام یہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ اور شہر حرام کو اور قربانی کو اور وہ پٹے نی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم پتہ ہو کہ اللہ پاک کی عزت دستہ کے کتنے چاہیے یا لم معافی سماج معافی لو یہ بھی تمہیں پتہ ہو کہ اللہ سب کو جانتا ہے وان اللہ علی ان اللہ شدید اللہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سخت عذاب دینے والا لگا بول رہی ہوں ماں اللہ رسول اللہ نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر پہنچا دینا ول اللہ جانتا ہے جو کچھ جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اچھا اگر یہ کہو کہ جو ہمیں باتیں بتلائی جا رہی ہیں ان میں نہ ماننے والے زیادہ ہیں اور ماننے والے تھوڑے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے نہیں برابر خبیز اور طیب نہیں برابر ہمیشہ قانون ہے خبیص زیادہ ہوتے ہیں طیب تھوڑے ہوتے ہیں سوال اسی قسمت کا تھا نا کہ یہ لوگ تو بہت سارے ہیں ہم تھوڑے ہیں اللہ جواب دیتا ہے کہ نہیں برابر ہوتے خبیص اور طیب اگرچہ تعجب میں ڈال دے تمہیں کثرت اتنا لشکر یہ سارے دیبندی بندی بریلی غیر مخلد شیعہ سارے مخالف تعجب میں بھی ڈال دے تم کو مگر وہ برابر نہیں ہے اللہ کے دربار میں فتق اللہ تم اللہ سے تقواہ کر کے رہو لکھم تو فل یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا وہ کثرت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر یہ نہیں ہوتا خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر نہ کبوں پر نہ روزوں پر نہ قبروں کے میلاروں پر مطلب یہ ہے کہ قلت و کثرت کا تقابل اگر دیکھو تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمیشہ خبیصوں کی کسرت ہوگی بھی کی قلت ہوگی مگر فیصلہ کرنے والا کون ہے تمہارے ذمے کام ہے تکوا تم اختیار کرو کامیابی اللہ تمہیں دے دے گا بد تک اللہ بڑا ہی نہ علاج ہے مشکل مطلب ہے یہ تکوا ہے یہ آدمی دشمنوں کو مارنے کے لیے دعائیں کرتا ہے وظیفے پڑھتا ہے قسموں قسم کے اوراد کرتے ہیں دشمن ذلیل ہو دشمن اللہ فرماتے ہیں یہ فضول کام ہے جتنی دیر تم دشمن کی ذلت کے لیے تعویذ کرو گے وظیفے پڑھو گے اتنی دیر تقوی اختیار کر لو اپنا محاصبہ کرو کہ ہم تقوی کے اندر ہیں کہ نہیں تقوی چار درجے پہلا درجہ پہلا درجہ یہ کام کرو تمہاری زبان میں آخری یہ کام کرو دوسرا درجہ یہ کام نہ کرو تیسرا درجہ یہ کام حرام ہے اس سے بچو چوتھا درجہ اس کام میں اگر چہارج کوئی نہیں تب بھی بچو لا یقون و عہد کو متقن ہتہ یترو کا مابسبھی ہد رابی ما باسن یہ چوتھا درجہ ہے کہ لا یقون و عہد نہیں ہوگا کوئی تم میں سے متقی حتا یترو کا کہ چھوڑ دے اس چیز کو جو لابا سبھی جس کے کرنے میں ہارا جائے کوئی نہیں اس سے بھی بچ جائے حضرم مما بھی باسن اس ڈر کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج ہو اس احتیاط کی وجہ سے بچ جائے چار درجے جو ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے عاجزی کرو تو تمہارا فریض ہے عاجزی کرنا مانگو جاجری کرو منت کرو نجات کرو باقی کسی کے مقابلے کے لیے وہ میں خود مقابلہ کروں گا اللہ اللہ کو تم کامیاب ہوگے تمہارا دشمن بدنام اور ذلیل ہو جائے گا جو علاج ہوتا ہے وہ لوگ کرتے نہیں اور وزیبے پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقاد جلانی شیعن لیلہ یا شیخ عبدالقاد جلانی بے حرمت فادیا بے حرمت فاد کیا بے حرمت عبدالقاد جلانی اوہ کر ایک ہاں مسلی اس شادی کرنی ہے پیر آئے کہ موچی بنے ہویا اس کو لو گیا اس کے روپی اکی دیچہ تے میں تیری شادی کروئی نہ اکی روپئے لے چونک رات نو اشاع دنوار پڑی کر یار میری پڑے کرنے یا یا یا یا یا یا یا یا کہتے ہیں اسے کہا کو بڑا اچھا لفظ ہوگا یعنی یہ حالت اتنی ہے کہ جو قانون اللہ بتاتا ہے اس طرح کو نہیں آتا جو قانون غیر اللہ کی طرف سے سب کو جاتا ہے دیکھو پھر اللہ نے کیا قانون بنایا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو دشمن تمہارے ڈھیر سارے ہیں کافی سارے ہیں ان کے ازالے کے لیے دفاع کے لیے وظیفے نہ پڑھو ترخلا درود نہ پڑو اس کے ساتھ کوئی ہیلا وسیلہ یا کسی قبر پہ حجر پہ یا طویز پہ نہ جھکو اور کام کرنے والا یہ ہے فت اللہ اللہ سے ڈرو یا سمجھدار ہو اللہ کو متف لگوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب اسی پہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کا کوئی مخالفت کرے دین کے معاملے میں دین کے کے معاملے معاملے میں میں ہو یا دنیا کے معاملے میں. آپ اگر دنیا یا دین کے معاملے میں سچے ہیں تو پھر اختیار کرو اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر ضرور کریے اس بات ہاں جی نام تسلو ان شی ان تو بدل کم تسو حکم ہے ایمانداروں جب ہم توحید کے مسئلے بیان کر رہے ہوں اس وقت جزوی مسائل معمولی مسئلے نہ پوچھا کرو دیکھو اب ہم توحید کا بیان کر رہے تھے اور تم نے کیا کیا وہ تم نے یہ سوال کر دیا بندے جو چیز حرام کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے چلو ہم اب تو تمہیں معاف کرتے ہیں آئندہ کے لیے یہ نصیحت ہے جب چھوٹی کے مسئلے مین مسئلے اصول بیان ہو رہے ہوں اس وقت جزوی مسائل چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ پوچھا کرو چلو اب تم نے پوچھ لیا ہے ہم وہ بھی بیان کر دیتے ہیں نہ پوچھا کرو ایسی چیزوں کے متعلق اگر ظاہر کیا کر دیا جائے تمہارے لیے تو لگے اور اگر پوچھو تم اس سے جب قرآن سے اللہ تعالی ظاہر کر دے گا فل اللہ معاف کرے واللہ غفور کپوریم قد سارا کام پہلے بھی ایک قوم اسی طرح تھی اپنے نبیوں سے سوال کر دیا کرتے تھے بیا کافرین، صبح سویرے کافر ہو گئے اللہ میں اللہ نے کوئی بحیرا، نہ کوئی, کوئی وسیلا نہ کوئی حام کچھ بھی نہیں بنایا اللہ نے, اللہ نے کیوں کی چار درجے کے تاری آئے وہ جو بندے اپنے اوپر ہلال کرتے تھے اونٹنی کو گائے کو اونٹ کو گائے کے بچڑے کو وغیرہ وغیرہ ناموں سے بعد میں آ جائے گا اپنے الگ الگ ناموں سے جو لوگ کہتے تھے ان کا دودھ پینا بھی ہم پہ آرام ان کا خون بھی حرام ان کو استعمال کرنا بھی حرام ہمارے باپ دادے پر بھی حرام یوں ہی چرتے رہے جس آج گھر بابے کی گائیں ہیں بابے دی وق د وگ ہو چلے ہوئے تو ہے کہ یہ بابے کا وق ہے نام ہے یہ دودھ بچہ بہتر رہ گیا ان کے تھنو سے دودھ نہیں پینا اور ان کو استعمال نہیں کرنا سواری نہیں کرنی ہم پہ نام ہم پہ حرام ہے ان کا استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں تاری ماتے بندوں نے آج خود حرام کر دی ہے ن ال کا لیکن کافر لوگوں نے جھوٹ گھڑ کے اللہ پر اپنے اوپر کام کر دی ہیں اکثر لا یا کرو دے سارے الٹے ہیں اور جس کا کہا جائے ان کو آؤ اللہ کی طرف اور اس کی طرف جو اللہ کی طرف اتارا گیا ہے اللہ نے اتارا ہے یا رسول کی طرف اتارا ہے کالوس بنا و جد نال بنا یا کیا کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ جو پایا ہے ہم نے اوپر اس کے ان اچھا کے بڑے اکابر لا یا لمشن تو کو انے ان کو خبر بھی کوئی نہ ہو بلا یا تور اور ہدایت بھی نہ ہو تب بھی اکابر ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ پہلے یہ تو سوچیں کہ ان اچھا اگر آج کا ہو بھائی تمہارے اکابرین نے ٹھیک سمجھا ہے نا تمہیں الحق ما ماں ان اکابر حق وہی ہے جو اکابر نے سمجھا ہے ٹھیک ہے ان کو کہو کہ اکابر نے جو کچھ سمجھا ہے وہ دلیل بتاؤ اکابر نے کیا دی ہے اکابر کی زبان تو دلیل شریعت دلیل نہیں نا دلیل شری تو ہے پیغمبر کی زبان اگر شری دلیل ہے پیغمبر اسلام کے بعد وہ تو آدمی ہے مسلمان ہی نہیں اور اگر اکابرین نے ہی قرآن کو سمجھا ہے تو بتاؤ اکابری نے کیا دلیل دی ہے یہ بات کہیں, گے کیا کہیں؟ یہ ملک کو چھوڑو یہ ملک کو. حق دلیل جب بھی طلب کریں گے آپ کا کافر مبہوت ہو جائے گا اور جب تک وہ کافی کابر گابر کی رٹ لگاتے رہیں گے تم بیچارے فضل ہوتے رہو گے تم کہو گے قرآن پاک میں ہم نے دلیل یہ دی ہے اگر اکابرین نے وہی کچھ جو کچھ کا حق ہے تو اکابری کی دلیل پیش کرو وہ کہاں سے لائیں گے تو, جی تو اگر چپ کر گئے ہاں، جی وہ عالم تو بڑے تھے نہ ہم تو تمہیں میں ہیں یہ بات نہیں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نے جس وقت کہا تھا اپنے باپ کو تو کیا کہا تھا مالمی پہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے میرا بزرگ ہے میرا باپ ہے ٹھیک ہے مگر تیرے پاس علم نہیں علم کوئی نہیں یہاں جو میرے پاس علم ہے وہ تیرے پاس علم نہیں ہے اگر تیرے پاس علم ہے تو میں یا کوئی کز وجد نہ آزال کا وہ پوچھتے تھے ہم بھی اسی طرح پوچھنے لگ گئے جب بھی اکابرین کو دلیل برانے والے سے آپ کہیں گے دلیل مانگیں گے وہ دلیل اس طرح مانگو کہ تم دلیل پیش کرو نہ ان کو کہو اکابرین نے جو دلیل سمجھی ہے قرآن مقدس کی وہ پیش کرو دو نکل ویسی چوتی یوں, یوں مطلب کہ شام کہتے ہیں یہ بدتی لوگ جو بدت کر رہے ہیں ان کی بدت کے متعلق نہ پوچھو کہ جناب کیوں کر رہے ہو یہ ختم کیوں پڑھ رہے ہو یہ چلیا کیوں کر رہے ہو یہ چالیسو کیوں کر رہے ہو یہ کولخانی کیوں کر نہ پوچھو کیوں فہم کد ادو لہو جواب ہزاروں جواب وہ تمہیں بنا کے دیں گے باعت... دینا. جوابا. وہ تمہیں ہزاروں جواب بنا کے دیں گے نہیں ان سے پوچھو وس الو علی سنت نبی پاک نے یہ کام کیا فہ نہ بنا جا رہے پونا ان کی گان پھٹ جائے کیونکہ نبی کے نام کا جلال ایسا ہے کہ وہ اس وقت فوری طور پہ نبی پہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے پورا اس لیے جو لوگ اکابرین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سمجھا بہت سمجھا انہوں نے بالکل ٹھیک سمجھا ذرا بتا دو انہوں نے کیا سمجھا وہ کس دلیل سے سمجھا آخر ادا باقی پچھلے علیکم انفسکم اپنے آپ پر لازم کر لو امر بالمعروف ان المنکر کرنا علیکم انفسکم علیہ الانفسکم انف و سکم المو الفم الامر و بالمعروف ون یو انمن کرنا ہے علیکم انفسکم کا اے ایماندارو لازم کر لو اپنے نفسوں پہ امر بالمعروف نہ ہی المنکر کرنا لا یورو نہیں تکلیف پہنچا سکے گا تم کو کوئی گمراہ آدمی بھی ازہ تدے تم جب تم خود ہدایت پہ ہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ اللہ مرجی حکم اللہ کی طرف ہی ہے لوٹنا تم سب کا فیو نب پیو کم بیما کن تم بس خبردار کرے گا تم کو جو کچھ عمل کرتے رہے ہو تم اے ایماندارو شہادت بہن کم تمہارے درمیان گواہی اس وقت ہوگی جس وقت کے حاضر ہو تم ایک کو کسی کو موت ہی نل کے وقت وہ گواہی اس نے زوا عدلن دو آدمی ہوں جو عدل و انصاف والے ہوں تم میں سے یا دو دوسرے جو تم دوسروں میں سے ہو غیر اللہ سے غیر مسلمان نہ ہوں دوسرے کافر ہوں یہ کس وقت کی بات ہے جب تم ذرب تم فی الضے چل رہے ہو زمین میں مسافر کی حالت میں اور پہنچ جائے تم تمہیں سے کسی کو موت یہ اس وقت کی بات ہے کہ دو گواہ دیں گواہی کے واقعی دو اس نے وسیعت کی تھی ہمیں تا بسو نہ ہو ما ممباد سلاد وہ دو گواہ جو ہیں ان کو بند کر رکھو نماز اثر کے بعد مان بلا وہ کسم کھائے تب تم میاں اگر تم شک کرتے ہو ہم میں سے تو لا نشتری بھی سامان ہم گھٹیا دولت خرید کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے اور یہ گواہی دیں ولا کا نزا قربا اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہوں ولا نق تب و اللہ میاں ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو ورنہ ہم گناہ ہو ہوں گے یہ دو گواہ اس طرح گواہی دیں گے جب تمہیں جھگڑا تمہارے اندر پیدا ہو جائے مثلا دو آدمی گئے تھے سفر میں سفر کی حالت میں ایک مر گیا اور وہ وسیعت کر کے گیا تھا کہ میری فلاں چیز یا فلاں سامان جو ہے میرے گھر والوں کو پہنچا دینا جب وہ گھر گھر کی طرح پہنچا اس نے پورا سامان نہیں دیا بلکہ لکھا ہوا پرچہ جو تھا وہ کر لینا وہ چور پکڑا گیا گویا کہ اب اس سے قسم لی جا رہی ہے وہ اس طرح قسم دے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اطلاع ہو جائے اوپر اس کے کہ وہ مستحق ہیں گناہ کے گناہ انہوں نے کیا ہے فع خران یقمان مقام پھر دوسرے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں دو آدمی ان کے بدلے جن پر حق آتا ہے اس تحق جن پر حق آتا ہے یق سے ماں بلّا وہ کسم کھائے شہادت ہماری گواہی ان کی نسبت زیادہ اچھی ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں اس طرح کر کے دو آدمی گئے تھے سفر کی حالت میں اور ایک جب مرنے لگا اس نے ایک وسیعت نامہ بھی لکھا اور عہد نامہ بھی لکھا اور وہ لکھ کے اپنے سامان میں اس نے چھپا دیا اور کہا کہ یہ سامان میرا واپس میرے گھر والوں کو پہنچا دینا جب وہ آئے تو دیکھا ایک کٹورا چاندی کا جو تھا وہ سامان میں نہیں تھا یہ بھی ان کو پتا تب چلا جب انہوں نے سامان کھولا تو اس کے اندر ایک پرچہ لکھا ہوا تھا اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ میرا کٹورا چاندی کا بھی ہے فلاں سامان بھی ہے فلاں چیز بھی ہے کٹورا اس میں نہیں تھا اب تب انہوں نے اس کا اعتراض اس پر کیا کہ کٹورا لکھا ہوا ہے اس میں اور تو کہتا ہے کہ مجھے یہی کوئی سامان دیا ہے وہ کٹورا کہاں ہے اب یہ جھگڑا چلا اس جگڑے کے متعلق پھر حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يَعْتُو بِشَهَادَتِ الْاوَجِحَو یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ دست بدستی گواہی ہو جائے اَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّئِي مَعَامَالْهُمْ یا دریں سے کہ ان کا قسمیں جو ہیں قسموں کے بعد قسمیں نہ اٹھائی جائیں ایک ہی مرتبہ بات ختم ہو جائے حت تک اللہ وسماؤ اللہ سے اور قبول کرو بات کو اللہ تعالی نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی قوم کو یوم یجمع اللہ اور جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تمام رسولوں کو فیقول ماضا اجب تم پھر کہے گا ماضا اجب تم لے آئیے وجہ ماضا اجب تم لے آئیے وجہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں معبود بنایا گیا کیا وجہ ہے کال ملانا کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو ہی تو اللہ ملو ہے جس وقت اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری نعمت جو تجھ پر ہے, ہے جب کہ طاقت بڑھا دی تھی ہم نے تیری روح و القدس ابریل کے ساتھ پھر تو کل منا ذفل مادن کلام کرتا رہا ہے تو گھوڑے کی حالت میں اور ادھیڑ عمر کی حالت میں اور یہ بھی احسان ہے کہ ہم نے تجھ کو کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھائی اور یہ بھی احسان ہے کہ تو بناتا تھا مٹی سے مصر شکر پرندے کے میری اجازت سے پھر تو پھونکتا تھا اس میں تو وہ اڑ جاتا تھا میری اجازت سے بتبر الاقما الفرا صاحب چنگا پھلا کر دیتا تھا تو کور کی مرض والے کو اور برس کی مرض والوں کو بے اذنی میری اجازت سے اور جب کہ نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے میری اجازت سے اور جس وقت کفق تو بنی اسرائیل کا روک دیا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قریب آنے سے جب کے تو لے آیا تھا ان کو کلم کھلی دلیل وہ تجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہم نے تجھے اپنی طرف اٹھا لیا اور بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا فقال اللہ کا فرو منہم اور جب کہا تھا ان کافر لوگوں نے کہ یہ تو ایک جادو ہے کھلم کھلا یہ بھی میرا احسان ہے کہ ہم نے اس موقع پہ تمہاری تمہارے بجو سے بنی اسرائیلیوں کے پلید ہاتھوں سے ہم نے تم کو بچا لیا تھا او نا اور جب تو ڈال رہا تھا حواریوں کی طرف بات کہ آ مینو بھی رسولی اور ایمان لے میرے ساتھ میرے رسول کے ساتھ وہ کالو آ منا وشد اور انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اللہ تو جو تو ہمیں بلا رہا ہے رسول کی طرف اور اپنی طرف گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ بھی تجھ پہ بڑا احسان تھا اس قال اللہ ہواریونا جبکہ کہ نے کہا تھا اے ایسا بیٹا مریم کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ وہ اتار دے اوپر ہمارے پکا ہوا کھانا آسمان سے تو اللہ اللہ کے پیغما نے فرمایا تھا اب تک اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو غائبانہ ایمان ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرو تو انہوں نے جواب دیا تھا جناب ہم اس لیے درخواست کر رہے ہیں اللہ کو لمنہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں اور یقین رکھے ہم کہ تاکید تم جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے نکون علیہ میں شاعری اور ہم تیری شہادت صداقت پر گواہی دیں تو اس وقت ای صاحب نے مریم نے کہا تھا اے اللہ ربنا انزل علینا اتار ہمارے اوپر کھانا معدہ آسمان سے تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی ہو اور آخرت ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی شکر ہو آ یتم مین کا اور تیری قدرت کی نشانی بھی ظاہر ہو جائے ورکنا اور رزق دے ہمیں انت خیر ضین تیرے جیسا کوئی رزق دینے والا اچھا نہیں ہے اس وقت اللہ نے فرمایا تھا سن لو انی منزلہ میں اتار تو دوں گا تم پر انی منزلہ علیکم اتار تو دوں گا مگر یاد رکھو پھر بھی جو کچھ کفر کرے گا تم میں سے پھر میں اس کو عذاب ایسا دوں گا کہ کسی جہان والے کو وہ عذاب نہیں ہوگا اس لیے یہ پتا نہیں اب کہ وہ کھانا اترا یا نہ اترا مانگا تو تھا عیسی علیہ السلام نے اپنے ہماریوں کے لیے مگر اللہ نے تھوڑا سا دڑکا دے دیا تھا کہ میں اتار تو دوں گا مگر پھر جو اس کے بعد کفر کرے گا اس کی خیر نہیں ہوگی واللہ علم پھر اس کے بعد اترا یا نہ اترا وحیز کال اللہ ہو یا عیصا نہ اور جس وقت کہا تھا اللہ نے اے بے تھے مریم میرے اتنے احسانات کے باوجود کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا تو اس وقت جواب دیں گے سبحانہ کا تو کسی جیسا نہیں دوسرے ہر کوئی کمزور ہے کوئی شریک نہیں تیرا نہیں لائق میرے لیے کہ میں یہ کہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں ہے ان کن تو کل تو ہوں ان کن تو یہ ان کن تو کل تو ہو سے یہ تعلیق جو ہے نا تالیک ان کے ساتھ تالیخ یہ تالیک تنجیزی ہے اس کو کہتے ہیں تالیک تنجیزی ان کن تو کل تو اگر میں نے کہا ہوتا تو, تو جانتا نا تو بھی جان لیتا تالم و معافی نفسی تو ہی جانتا ہے جو کچھ میرے اندر ہے میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے غیروں کے جاننے والا اب بات یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا ان کو مگر وہی کچھ جو کچھ تو نے امر کیا ہے مجھے اور امر کیا کیا تھا یہ میں نے کہا او بد اللہ حربِ حرب کو مجھے تم اور تمہارے لیے سب کا جو انتظام کرنے والا ہے اسی کو عبادت کرو شہیدن اور میں تھا اوپر ان کے پورا کنٹرول کرنے والا نگرانی کی میں نے اپنی زندگی میں معم تو فیم جب تک میں ان کے اندر رہا فلما توفیتنی جب تو نے مجھے موت دے دی جس طرح تو نے دنیا میں کہا تھا کہ انی متوفی کا میں آگے کسی زمانے میں تمہیں موت دوں گا جس طرح تو نے کہا تھا اس کے مطابق پس جب کہ تو نے مجھے فوت کر لیا کون تو انتر رکھی بال پھر نگران تو ہی تھا ہم نہیں تھے شہید اور تو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا ہے اب میں ان کی سفارش تو نہیں کرتا جنہوں نے مجھے معبود بنایا یا پکا داتا آقا سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا میں ان کی سفارش تو نہیں کر سکتا کیوں تو ہر چیز پہ کھاتے ہیں ان توزب ہم فہموں میں عبادت اگر تو ان کو عذاب دے مشرقین کو تو وہ تیرے اپنے بندے ہیں میری اس میں کیا ہے تنگ پھر لوگ اور اپنی قدرت سے تو ان کو معاف کر دے تو تو اس پر بھی قادر ہے قانون کے خلاف کرو تو یا قانون کے مطابق یہ سارے اختیار تمہیں ہیں کال اللہ اس وقت اللہ کہے گا حاضہ یوم کی نصد کو یہ وہ دن ہے جس دن میں سچوں کی سچائی کام آئے گی لہم جنا تجری ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جلدی ہوں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے رضی اللہ عنہم و ہو راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ کے راضی رہے ظالم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب خلاصہ یہ ہوا کہ للہ ہے ملک سماوات اللہ ہی کی ہے شاہی آسمانوں زمینوں میں اور جو کچھ ان میں ہے شاہی بھی اسی کی ہے وہ اللہ کل شہن قدیر وہ ہر چیز پہ قادر کی بوڑھی ہے اچھا آگے صورت علام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ صورت کا دعوی ہے اور اللہ خلق السماوات والارض دلیل اکلی نمبر ایک ہے اور دعوا صورت کا ربوبیت ربوت ربض الگین ہے سم لذین کا یہ سما استبادیہ ہے اور شکوا ہے او خالہ کا دلیل اقلی نمبر دو ہے